ما يله الا الله فلا مود الا له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وبنفسه إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا فعلى القوم عليهم باروب يتلون وقال جل وعلا إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون وقال تعالى فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وقال تعالى فاذالك فاجزم واستقم كما امرت وقال تعالى وان الذين استقاموا على الطريقه لاصبيناهم ایمان اور امل سارے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان چند گھڑیاں چند منٹ گھیٹے یا چند دن انہیں اپنائے اور اس کے بعد اسے ترک کر دے کوئی آدمی عمر بھر ایمان کی حالت میں رہے لیکن اپنی زندگی کے اختتام سے چند نم قبل ایمان چھوڑ دے ارتدا اختیار کر لے تو اس کے زندگی کے سارے اعمال اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ابلیس کہتے ہیں بڑا نیک تھا اللہ تعالی نے اسے اپنے پاس جگہ دی گی. لیکن اللہ سبحانہ آنا ہوا تھا اللہ کا بالآخر اس نے ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا آتا ہے درباہ ہوا دھتکار دیا گیا شیطان رجیم بن گیا کیونکہ اس کے نیک آمال میں اور اس کی اطاعتوں میں سے دوام ختم ہو گیا اور پھر انتخاب آیا تو اس نے آجزی اختیار نہیں کی اپنی اس غلطی کی معافی نہیں مانگی بلکہ اس پہ ڈج گیا اور تکبر کیا اور پھر قیامت تک کے لیے نا پر ہی کمر کس دیا نے اعلان کر دیا کہ تو اور جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے لا لا جہنم امن کو بھجوانی تم سب سے میں جہنم کو بھار دوں گا اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیک احمد کرتا ہے صالح کا اعمال کرتا ہے اور پھر نیکیاں کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی نیکیاں کرنا چھوڑ دے صالح کام کرنا چھوڑ دے پھر کبھی اس کو خیال آ گیا تو پھر نیکیاں شروع کر لیں اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر جوش جذبہ ٹھنڈا ہوا پھر بیٹھ گیا اس طرح کی جو نیکیاں ہیں کہ بندہ کبھی جوش آ جائے تو نیکیاں شروع اور چند دن بعد ختم تو پھر سارا کچھ ختم اس طرح کی نیکیاں بندے کو خاطر خواہ فائدہ ہیں یہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو دبان والے ہوں ہمیش کی والے وہ انقل اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں عمل بندہ تھوڑے کرے زیادہ نہ کرے لیکن کرے ہمیشگی کے ساتھ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ کوئی آدمی چند دنوں میں وہ قبر کس اور نیکیوں کے انبار لگا دے اور اس کے بعد پھر گیارہ مہینے سویا رہے یہ اللہ حکل العالمین کو پسند نہیں ہے تھوڑا کر لے لیکن مستقل بنیادوں پہ آخر بندہ ہے انسان ہے کبھی سستی آ جاتی ہے کچھ انقطا آ جاتا ہے کچھ مصروفیات کچھ پریشانیاں کچھ حالات معاملات بندے کو وقتی طور پر وہ کچھ پیچھے کر دیتے ہیں لیکن بندہ جلد ہی احساس کرے اور دوبارہ سے وہ اعمال شروع کر دے اس کو بھی دوام ہی شمار کیا جاتا ہے کہ ہے تو دوام درمیان میں تھوڑا سا انتخاب آ گیا لیکن اگر بندہ تھوڑا سا عمل کرے اور باقی انتتا ہی رہے تو یہ بری بات ہے اور گھاٹے کا سودا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو بھی استقامت مطلوب ہے کہ بندہ نیک حمال کرے اور پھر اس پر قائم رہے استقامت اختیار کرے چھوڑ نہ دے اللہ, سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اِنَّ اللہ یقیناً جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کی ایمان نے اور پھر اس پر ڈٹ گئے انہوں نے استقامت اختیار کی پیچھے نہیں ہدے تو نہ وہ امزدہ ہوں گے اور نہ ہی ان پر کوئی خوف اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی پسند کرنے لگے اور پھر سن پھر اس پہ ڈٹ گئے پھر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے تر والے ہی ان پر اللہ کے فرشتے یہ کہتے ہوئے بشارت سن لو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے یعنی استقامت یہ فرشتوں کی طرف سے جنت کی بشارت کا سبب بنتی ہے اسی طرح استقامت کا حکم دیا کا جو چیز آپ کی طرف وہی کی گئی ہے آپ اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں یقیناً آپ سیرات مستقیم پر سیدھے راستے پر ہیں اسی طرح سور شرح میں اللہ سبحانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر ہوئے فرمایا کا تم اسی دین کی طرفی سے قائم رہو اسی طرح بودھ فرماتے ہیں کا جیسے, حضر جیسے حضر آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے آپ ثابت قدم ہو جاؤ ڈٹ جاؤ پکے رہو اور پھر وہ لوگ جو استقامت اختیار کریں دین کے راستے پر چلتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات بھی دیے ہیں سورة جن میں اللہ سبھی فرماتے ہیں وہ اللہ اور اگر یہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے ڈٹے رہتے سیدھی راہ پر جمے رہتے وادقا تو ہم ان کو یقیناً بڑا وافر پانی پاتے اسلام ایمان پر اگر یہ لوگ قائم رہتے وادا کا ہم انہیں کھلا وافر پانی دیتے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان اور ہدایت کے راستے پر ڈچ جانا اس اختیار کرنا یہ اللہ اب العالمین کی طرف سے پر رحمت بارشوں کے نزول کا سبب بنتا ہے کیونکہ بارشیں نہ ہو تو واقع پانی نہیں ہوا کرتا آج بھی ہمارے ملک میں بڑا یہ رولا چل رہا ہے انڈیا نے ڈیم بنا لیے پانی روک دیا پانی روک دیا کیا کریں گے دو ہزار بیس تک بنجر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہو اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ کو بہانا فرماتے ہیں کہ اللہ, آمنوا بالقول فی ایمان والوں کو اللہ تعالی پکی بات کے ساتھ دنیا میں یعنی ایمان پر دنیا میں بھی مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں بھی وَيُدِلُّ اللَّهُ <الدَّالِمِين> ہاں جو سرکش ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہکا دیتا ہے شاہ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور استقامت بندے کو اس وقت ملتی ہے جب بندے کا اعتماد اپنے آپ پہ نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ہو اگر کوئی نیک نیکیاں کرنے لگے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا کمال ہے تو وہ استقامت کبھی اختیار نہیں کر سکتا الکمال اور کبار تو اکیل اللہ کا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نیکیاں کرنے کی قوت اللہ رب العالمین کے سوا ممکن ہی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَا قَدْ جِبْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا سورہ بن اسرائیل ہے تمہارا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے سالموں کی طرف یہ کسے کہا جا رہا ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں بھی ثابت قدم رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین اور اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہو تو کوئی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا تو استقامت اور اعمال پر تمام اور ہمیشہ یہ خاص اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے ممکن ہے اس لیے اللہ رب العالمین سے مسلسل استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے دین پر ثابت رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا قلوب دبت یا قلوب صرف اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پکا دیں دین سے دل ادھر ادھر نہ ہٹے اور اے دلوں کو گھمانے والے اپنی اطاعتوں پر پکا کر اپنی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں لا أسأل عنه آحدا کہ میں اس کے بارے میں پھر کسی سے نہ پوچھوں ایسی بات بتائیں کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے قل آمنتو باللہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں پھنستا پھر فوراً اس پہ ڈٹ جاؤ اللہ پر ایمان لے آنے کا دعویٰ کر اور اپنے دعوے پہ پکا ہو جا اسے ہلا نہیں بہت جامع وسیعت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مستحب معاشرہ دوست احباب رشتہ دار تعلق دار حالات بہت کچھ انسان کے راہ کی رکاوٹ بنتا ہے گناہوں کی طرف لے کے جانے کا باعث بنتا ہے کون سے اسباب ہوتے ہیں لیکن ہکن کیا ہے المن تو بل سن مستح میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں سنمست ڈٹ جاؤ پھر ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنا لوگ کہیں کہ تو نے یہ کیا کر لیا کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائے کہ ابھی تو نے یہ کام شروع کر لی ہے یہ کوئی تیری عمر ہے. خدا ہے خدا. اور میں محمد ہوں اللہ کا حکم ہے اس پر ڈس کوئی نمازی بن گیا تو لوگ کہتے ہیں لوگ یہ خراب ہو گیا مسیٹر بن گیا ہے مول بن گیا ہے کوئی جو کہتا ہے کہتا ہے کہ دو اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اللہ کی شریعت کا حکم ہے پھر ٹس جاؤ اس پہ تمہارے پائے استقامت میں لہرش نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر اور انتہائی جامع وسیع کی اسی طرح کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانا تانا علیہ وسلم ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو جو فتنے رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے تہ تر تہ تاریخیوں کی طرح امڑتے چلے آئیں گے یوسف و ینسی فیرا او ینسی مبمنا و یسف کا بندہ صبح کو مومن شام کو کافر یا شام کو مومن تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا یا دیر الدین ہو من الدنیا اپنا دین دنیا کے حقیر متا کی خاطر بیچ ڈالے گا دنیا کمانے کی خاطر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا نمازوں کو ہی دے لیجئے صبح اٹھا اٹھاج کی نماز ادا کی پھر کاروبار میں دکان میں ایسا مگن ہوا کہ باقی ساری نمازوں کی چھٹی یس پیپر راجلو مہم نہ ہوا صبح کو محمد شام کو کافراڑی واضح فرمان ہے جو آدمی فرضی نماز ایک بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے اور آج فتنے ہیں انسان کے گھر میں اس کی اولاد میں اس کی بیوی میں اس کے دوست احباب میں اس کے مال میں اس کے کاروبار میں اس کے معاشرے میں اس کے لیے فتنے ہی فتنے ہیں ایسے فتنے ہیں کافی تاکہ بکا صبح کو مومن ہوتا ہے شام کو کافر ہوتا ہے یا شام کو مومن ہوتا ہے اور صبح تک کافر ہوتا ہے میں ایسے وقت سے پہلے پہلے نیک آمال میں جلدی کروں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حکم صبح حسن کا رفیع کہتے ہیں کہ میں ایک وفد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سنا نبی دابو کی یہ حری ہے میں سات میں سے ساتواں یا نو میں سے نواں تھا یعنی ہم ہاں کل سات یا نو افراد تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہمارے لیے دعائے خیر کروا دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ خجوروں کا حکم دیا ان دنوں حالت بہت کمزور تھی ہم آپ کے ہاں کئی دن تک مقیم رہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کا موقع بھی ملا آپ ایک لاٹھی کا سہارا لے کر خطبہ جمعہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی مختصر اور پاکیزہ الفاظ اور کلمات تھے جو آپ نے کہے اور پھر آپ نے فرمایا تم بھی جن جن کاموں پہ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا یعنی جتنی نیتیاں ہیں وہ ساری کی ساری نیتیاں تم ہرگز نہیں کر سکتے ساری نیکیاں وہ تم ہرگز نہیں کر سکتے کوئی انسان یہ سمجھے کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ہی میں کر لوں یہ بڑا مشکل ہے ناممکن حد تک مشکل ہو جاتا ہے کہ بتا نیکی کا ہر کام کرے فرمایا یہ تم نہیں کر سکو گے سجدو ہو لیکن استقامت اور اعتدال اختیار کرو جتنے تم نیک امال کرتے ہو اس پر استقامت اختیار کرو اعتدال اختیار کرو سیدھے رہو وہ اور اگر تم سیدھے رہے تو پھر تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے تم خوش ہو جاؤ گے یعنی استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے فتح پور جنت کی بشارت یہ لازمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائز جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بندے پر فرض قرار دیا ہے ان کی اہمیت بتائی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ بتال سب سے زیادہ اگر بندے کو اپنا قرب بخشتے ہیں تو وہ فرائض کی وجہ سے بخشتے ہیں بخاری میں موجود ہے مخت وسط ہوں بلکہ جن جن کاموں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی مجھے فرائد سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو کام اللہ نے فرض کیے ہیں وہ کام سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو نفل نوافل پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے لیکن جتنا قریب فرق ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اتنا نوافل کی وجہ سے نہیں ہوتا سب سے پہلی بات فرائض ہیں یہ ہر آدمی پر لازم نوافل نفلی عبادات نفلی نیکیاں وہ تو بندہ ساری کر ہی نہیں سکتا لیکن فرائض اللہ نے بالکل تھوڑے سے رکھے ہیں جس کو ہر انسان بآسانی سر انجام دے سکتا ہے بہت آسانی فرائض ادا کر سکتا ہے جس میں صرف پانچ نمازیں ہیں اور پانچ نمازوں کی بھی کل فرضی فرضی جو رکعات ہیں وہ تقریباً سترہ دو فجر کی ہیں چار زور کی چار اثر کی تین مغرب کی چار اشار کی بس صدقہ ہے فرضی سال میں ایک بار اپنی بچت پر اٹھائی سر کا کرتا ہے کرے نہیں کرتا نہ کرے اسی طرح حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار عمرے کی استطاعت جس میں ہو وہ عمرہ زندگی میں ایک بار کرے فرائض انتہائی مختصر سے ہیں باقی لوگوں کے حقوق ایک دوسرے کے اللہ نے بندے پر فرض کیے ہیں حلال و حرام کی تمیز اللہ نے بندے پر فرض کی ہیں، ہیں جو کام میں نے بندے پر فرض کیے ہیں ان کاموں سے اور کوئی کام جو میرے کا ذریعہ بنتا ہو وہ فرائض سے زیادہ مجھے محروم نہیں ہے لیکن جو نوافل ہیں اگر بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرے تو پتا اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے اکیلے نوافل کا کوئی فائدہ نہیں اگر بندہ فرائض ادا نہ کرے اور نوافل پہ زور رکھے اس کا کوئی فائدہ نہیں کئی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے سال میں مخصوص کیے ہوئے ہیں دن راتیں مخصوص کی ہوئی ہیں اور وہ سو سو ہزار ہزار نقل پڑ جاتے ہیں ایک ایک رات میں اور فرائض کا پتہ ہی نہیں اور پھر فرائض میں سے بھی عجیب تقسیم ہے جس نے کبھی فرغین نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی سال میں وہ بھی کیا کرتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ اس کو جنازہ آتا بھی نہ ہو گھر کے قریب مسجد میں فردی نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا سینکڑوں کلو میٹر کا سفر کر کے جنازے کے لیے پہنچ جاتا ہے دو دو سو چار چار سو پانچ پانچ سو کلو میٹر دور جاتے ہیں لوگ دو بھاگتے دوڑتے دیکھا دو کہ جنازہ پڑھنا ہے نوافل کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اگر فرائض نہ ہو فرائض ہوں گے تو نوافل کا فائدہ ہوگا اور اللہ صبح تعالی فرماتے ہیں کہ بما يزال عبدي علیہ يزال عبدي علیہ کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا فرائض بھی ادا کرتا ہے اور سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور بڑا عظیم مرتبہ بندے کو ملتا ہے فرمایا کل تو بابا سا میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی بسارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے اقوال اور اپنے افعال میں اور اپنی سماعت میں وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے مستجاب دعوات بن جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں پتا کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے آگاہ کرتا فرائض کی پابندی اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام یہ بندے کو مستجاب التعباد بنا دیتا ہے اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ نوافل فرائض سے افضل ہے فرائض کی اپنی حیثیت ہے نوافل کی اپنی حیثیت ہے بہت سے نوافل ہیں جن کا بڑا بڑا اجر ذکر ہوا ہے صحیح حدیث میں جیسے زور سے پہلے کی جو چار رکھاتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں بارہ رکھتے دن میں پڑے زور سے پہلے چار بعد میں بھی چار اور اسی طرح مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو اور فجر سے پہلے دو سنتیں جنت میں گھر بن جاتا ہے عشاء کے بعد جو بندہ چار رقطے ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے چار سنتیں ادا کرتا ہے عشاء کے بعد اس کو لہۃ القدر میں چار رکتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے بڑا بڑا اجر ذکر ہوا ہے لیکن یہ سارا اجر جتنا بھی ہے فرائض کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی کام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام فرض قرار دے دے اسی لیے احادیث میں آپ کو فرائض کی فضیلت بہت کم ملے گی بہت کم فجر کی سنتوں کی فضیلت ذکر ہوئی ہے کہ دنیا و معافی حاصل بہتر ہے اچھا فردوں فجر کے جو دو فرد ہیں ان کی کوئی خاص فضیلت اس قسم کی پہلے پڑتا ہے جہنم سے بچ جاتا ہے چار فرق چار سنتیں زور سے پہلے چار بار بارہ رکھتے زہر کی جو بندہ پڑھتا ہے وہ بندہ جہنم پر حرام ہو جاتا ہے اب پہلے اور بعد والی سنتوں کی فضیلت ذکر ہو گئی زور کے فرضوں کی فضیلت کوئی خاص کوئی ذکر نہیں کیوں ضرورت ہی نہیں جب اس کو فرض کہہ دیا تو یہ فضیلت سب فضیلتوں سے بڑی ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی فضیلت ہے ہی نہیں اس لیے فرائض ان کی پابندی اور ان پہ دوام اور ہمیشہ کی اختیار کرنا یہ مطلوب و مقصود شریعت ہے اور رمضان و مبارک میں آپ نے جو نوافق اور دیگر کام کرنے کا آغاز کیا اسے رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں چاہے تھوڑی مقدار میں میں سے رمضان میں آپ آٹھ ترابیاں پڑھتے رہیں کے بعد ٹھیک ہے آٹھ پوری نہ پڑھیں پیام الہر تہجد کی آٹھ رقطے پوری بے شک نہ کریں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ صبح آخری وقت میں تحجد کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی تو فطروں کے بعد ہی دو رقطے پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی عشا کی نماز پڑھے حصے میں سے کوئی آدمی وطر پڑتا ہے نا عشا کے بعد تو ساتھ وطروں کے بعد دو رقطے پاٹے ان کا رات کو اس کی دو رفتیں پڑھی ہیں یہ دو رفتیں پڑھنے سے اس کو تہجد کا ثباب مل جائے گا عمل میں دبان ہمیش کی پرانے مجید کی تلاوت کا آپ نے آغاز کیا ہے تو رمضان میں روزانہ کا ایک پارا تلاوت کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کو دوان بخشیں سارا سال روزانہ کا ایک پارا تلاوت کرنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں جو تیز پڑنے والے ہیں وہ تقریباً 20 منٹ میں آسانی سے ایک پارا پڑھ لیتے ہیں اور جو آہستہ آہستہ پڑھنے والے وہ بھی زیادہ سے زیادہ ان کو گھنٹہ لگ جائے گا گھنٹے سے ٹائم نہیں کرتا اور پورے دن میں ایک گھنٹہ وقت نکالنا یہ کوئی مشکل نہیں نہ نکالیں ایک ہی وقت پورا گھنٹہ بہت وقت نکالنا مشکل ہے کوئی حرج نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں پاؤ پاؤ آدھ آدھ پاؤ دو دو لوگ کر کے دل کے اختلی اوقات میں پڑھیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہی قرآن کھول کے بیٹھ جائیں دس منٹ ہر نماز کے بعد وقت دے دیں ہر نماز کے بعد صرف دس منٹ قرآن کو ایک پارا روزانہ کا تلاوت ہو جائے گا کوئی مشکل کام نہیں جو نیک آغاز جن کا آغاز آپ نے اب کیا ان کو دوام بخشیں ہمیشہ کی اختیار کریں کیونکہ دوام میں جو عجب ہے وہ کبھی کبھار کرنے میں نہیں احب اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو تمام اور ہمیش کی گان ہوں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو